کرام پوج وہ تو دو خود دون رہا ہے. فقیر را جانتا ہے اس سے پوچھ یہ علم اقبال کا اشارہ ہے اس میں جب تک لوگ فوکرا کے ہاتھ پہ شعور تھا جب علماء کے ہاتھ ہے ہمارے یہ جو برل ہے نا یہ کبھی اولیاء کرام کے اقوال بیان نہیں کریں گے افعال اقوال کرم پہ بیان کریں گے بھئی وہ جو دنیا میں رہے ہیں کچھ بول بھی گئے ہیں سب کچھ بول گئے ہیں ہمیں پتہ نہیں جو ہمارے لیے آگے بھی مشعل ل ہے ایک دن روز اقدس کا اور کاب شریف کا فوٹو بیچ رہے تھے وہاں گیا چین کر الماری میں رکھ دیا انہیں دھکے نکلوا دیا شیخ الجام تھے باغل پور کے پڑھاتے تھے وہاں عرض کی آپ نے یہ کیوں کیا آپ نے فرمایا جو خاص چیز کو عام کیا جائے اس کی قدر نہیں ہوتی ایک دن ہوگا انہیں دیکھے گا نہیں پھر آپ جوش میں آ گئے اور فرمایا او بے مانو مناف کو دی سب سے بڑا مومین وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کرے عام بندہ نہیں کر سکتا دین کی بات ہے اللہ کرام کی بات ہے میں بول رہا ہوں بوڑھا بندہ ہوں تو آپ نے فرمایا بے مانو تبر کی زیارت کی جاتی ہے تبر بیچے نہیں جاتے <ساعدے> کتنا خوبصورت بات اور وہ بھی چل کر کرو وہ ایک جگہ رکھا ہوا اور چل کر در در اسے مت پھیرو پھر آپ نے فرمایا ایک گمراہ لوگ آنے والے ہیں گمراہ جماعت آنے والی ہے شیخ الجام نے فرمایا مدینہ مدینہ کریں گے مدینہ والے سے دور ہوں گے ابتدا امن ہوگی انتہا قتل و غارت ہوگی بڑا نیب دجال ہوگا اور چھوٹے منافق ہوں گے اگر وہ تمہارے ہوتے ہوئے آ جائیں تو میرے نام ان کو کہنا کہ امام حسین تو مدینہ چھوڑ جا کر جا رہے ہیں ان سے تمہیں روزہ مدینہ زیادہ پیارا ہے تم مدینہ جا رہے ہو دین کے راہ پر اسلام کے راہ پر سیر دینا مدینہ جانا ہے وہ تو اسلام اسلام کرتے گئے تم مدینہ مدینہ کر رہے ایر فرمایا ابتدا ان کی امن ہوگا انتہا قتل و غارت ہوگی اب اخبار میں آیا نواز آئے وقت میرے پاس رکھا ہے ان میں آیا کہ دعوت دعوت حرامی اور ایم کیو ایم کا آپس میں اتحاد ہے ایک دوسرے جو کا نمائندوں کا تعاون ہے ان کا وہ شیعہ ہے اور وہ بےمان اس سے علاق کر رہا ہے اب پنجاب میں ان کے دفتر یہاں بھی دفتر کھل گیا ہے یہ یہی دعوت حرامی والے تو کھلانے والے ہیں اور کیا ہے شیجاباد کھلا ہے پانچ قتل ہو گئے چھوٹے کا نشان ہے سوال جواب میں بندہ نہیں لڑ سکتا یہ ہیں جاہل ان کی نشانی دیکھو بات کرو لڑ پڑیں گے موسا علیہ السلام اور فراؤن کی بحث ہوئی تو فراؤن جب لاجواب ہوا لڑنے سے اور کلامی پر اتر چڑھا مفسرین لکھا سوال جواب پر جو لڑے پھر ان کی سنت ہے اور جھوٹے کا نشان آردن ہے آردن اسے جواب آتا نہیں جلندری <تصف> نے یہی فرمایا تو <تصف> سچ اور اسلام آئے تو سوائے ماننے کے چارہ نہیں میں جھوٹ اور کفروں بغیر لڑنے کے گزارا نہیں <تصف> سرے تسلیم خم ہو جائے یہی حق کا حساب لڑتا وہی ہے جس کو آتا نہیں جواب <تصف> <تصف> پھر کوفر کہتا ہے میں تیری زیر دوں کچھ تو میرے لیے بے سوچ دے دے ہوتے ہوئے میں کہاں بس آب جا خاموش تو چپ کر میں مرتا ہوں حق کے خلاف جو بولے گا حق والے کے خلاف جو بولے گا وہی وہ مرے گا نہ حق مرتا ہے نہ حق والا مرتا ہے اس لیے حق کو کیا ساری دنیا کے خلاف بولے وہ کھچڑے اس کے خلاف جو بولے گا وہ مرے گا باتوں کے خلاف بولو مارجی یہ اپنے خلاف نہیں بولے کہ آپ ولی کا قول دیکھو بات کرو لڑ پڑیں گے آپ تجربہ کریں گے نے ایک بہت بڑے امام نے نالین مبارک کا فوٹو نقشہ بنانا چاہا کر گئے آپ کنچ ایک جوتی پہنتے تھے وہ ایک پھڑے والی جو ہوتی ہے چمڑے کی یا خصا مبارک تو انہوں نے کہا شاید پیر مبارک کتنا نازک اللہ نے بنایا ہے تو میں تھوڑا سا بڑا ادھر چوڑا بنا لوں تو میں تو مارا جاؤں گا رسول نبی کا حالانکہ ان کے پاس ہولیہ مبارک تھے انہوں نے جورت نہیں کی پھر اس سور نے دیکھو اتنا خریدر ایسے بنا کر اور یہودی کہتے ہیں نبیوں کو شعور نہیں تھا جوتے بنانے کا نہ کپڑے پہننے کا ہم نے دیا ہے اس سور نے وہی بات ثابت کی ہے کہ دیکھو ایسا جوتے کا نقشہ ہوتا ہے کہ واقعی ان کو شعور نہیں تھا ایک دیو بندی بھونک رہا تھا یاد رکھے اوپر رسی باندھی جاتی ہے یا تازہ یہ کس طرح جوتا پہنا جاتا ہے یہ سور کا بچہ بہت ظلم کیا ہے یہ جو دس دس روپئے سے ہر جگہ ہو رہا ہے آپ فرماتے تھے ہمارے اسلاف جو ہیں دین کو سروں کے دانے جتنا فائدے دینے والا کام تھا کر گئے جو کسی ولی سے ثابت نہ ہو جھوٹ ہو جا پھر اتنا ہوگا مراد اگر نالن مبارک کا فوٹو ہوتا تو گوڑے والی سرکار سے شریف سیال شریف مہار شریف کاج گان لکھا ولی ہوئے گئے تیرے پاس کہاں سے آ گیا سور کا بچہ اب ان کا چکروال میں ان کا اور سور کا بچہ ہے وہ دیکھا کھانا تو سارے چھ فٹ کا پھر ایک پیپارک رکھے کھڑے رہے سور کے بچے اٹھا کر رہے آپ فرماتے تھے جب بھی دجال آئے گا پہلے پاکستان کی قوم مانے گی یہ ایسی نام قوم ہے دنیا میں ایسی بے وقوف قوم کہیں نہیں ہے پاکستان جیسی بالکل عقل فکر کچھ نہیں ہے بس, بس ساڑھے چھ فٹ جو پیر ہو قد تو بنتا ہے پچاس فٹ ساڑھے چھ فٹ پیر جتنا قد اتنا اسے بھی بڑا پیرا رکھتا آپ کا لاکھ للت ان کے جھوٹ پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا نے دنیا گئی برے علماء سب لما کرنے چلے گئے اس وقت مبارک تھا حضرت امیر عمر صاحب کا لمبا وہ بھی ساتھ ساڑھے ساتھ فٹ کے قریب تھا آپ کا قدم مبارک نہ لمبا تھا نہ چھوٹا درمیانہ تھا دیکھو کتنا بڑا ظلم کیا ہے اب وہ سور نے ایک بہت بڑا کفر اور توہین کی ہے کہ بی بی فاقمتظہر رضی اللہ تعالیٰ علوقہ تیس ہے یہاں ہیں کہ آپ جائیں دربار بازو رہے درد ہر بندہ لیے تیری ماں کا کپڑا تو بیچے گا سور کا بچہ بی بی پاک اہم مالک جب بھی کپڑا پرانا ہوتا آپ, آپ اگ لگا دیتے کہ میرا کپڑا باہر کوئی نہ دے پھر آپ نے فرمایا میرا لاشا پاک دن کو نہیں لے جانا رکھے رہنا اور فرشتے نہیں دیکھ سکتے نبی نہیں دیکھ سکتے دیکھو کتنا بڑا ظلم ہے اور سور کے بچے تری تری روپئے چوڑے میرا سی لے کے جا رہے اب تو سور کے بچے کی توبہ نہیں کی آپ نے ایسے فرمایا تھا بڑا نائب دجال ہوگا اور چھوٹے منافق ہوں گے ولی کا تو قتل و غارت شوجہ بادر بولا میں وہاں گیا شور پڑھ پا کے پانچ قتل ہو گئے ایم کیو ایم کے دفتر کھلتے ہی پانچ قتل ہو گئے ان کا تو منشور بھی قتل ہے انہوں نے کراچی کو برباد کیا ہے مل کر برباد کر رہے ہیں اب پنجاب کی اس وہ سوچ رہا ہے ضرور گلی کے مون پہ نکلی ہوئی بات چھوٹے منافق ہوں گے بڑا ہوگا ابتدا امن ہوگا انتہا قتل ہو گرد ہوگی آپ کے منہ بار سے نکلی ہوئی بات ایسی نہیں ہے میلاد کے بارے کہا آپ نے فرمایا ایک ملا کی میلاد ہے وہ عام ہو جائے گی ملاد ملا فساد دین فساد کہتے ہیں سارا دین چھوٹ جائے صرف وہ عمل وہی عمل کرو اسے فساد دین کہتے ہیں جس طرح بھی فساد سنت آ جائے گی یعنی اصلی سنت چھوٹ جائے گی اس کے بجائے اور جس طرح سنت سواق ہے نا اسے سنت کہتے ہیں جو دین کا کام چھوڑ دے ہوئی جس طرح آپ نے کہا جو گمن پڑھیں گے درو شریف چھوڑ دیں گے ایسے بےمان ہوں گے فرمائے درو شریف پڑھو لاکھ نات پڑھو اس کا ثواب زیادہ ہے اللہ اللہ اب امام غزالی یہ ایسی جماعت ہے بریلویوں کی میں بات کر رہا ہوں وعلیکم السلام جناب السلام ایک ایک عالم نے کتاب لکھی ہارون رشید نے ایک لاکھ روپیہ دیا تو وزوروں نے کہا جی آپ نے مولوی کو ایک لاکھ روپیہ دے دیا آپ نے فرمائیا جدھر جی پیسہ لوگ ادھر جاتے ہیں علم پڑھیں گے جی لوگ اس لیے میں نے دیا ہے اس لیے انہوں نے امام غزالی پہ فرماتے ہیں نا چھوٹا بچہ بھی نہ پڑھے اور عورت نہ پڑھے دونوں کو بری عادت مفول ہو جائیں گے اب قرآن ہاں امام غزالی امام فران جو پڑھتا ہے آپ جا کر پوچھیں آپ اسے عادت پڑ گئی ہے وہ برا کرواتا ہے پیسے لیتا ہے لوگ عاشق ہو گئے اس پر یہاں آیا ہو وہاں ہے بستی ہے وہاں بھی آیا ہے ایک مہینہ ہوا تو لوگ